بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلیه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی کی سچی بات چاہی ہے اور اسی کی تعریف لا متنائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے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 ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميم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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جناتا پین خال فيها پی وب تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نورے قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے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 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وذن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ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 اور اگر maaf کر دو اور در گزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ والله عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون ان لكم لكم عالم تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دوچن دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے کوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا غالب اور حکمت والا